پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُوعِ ومن من ولا نشهد اللہ اللہ اَن فُطِنَعَ وَمِن فَوِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُنُلَلَهُ وَمَنْ يُذِّرُهُ وَلَا خَالِ لَهُ نَشْهَدُ أَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدَا نَفْلُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أعوذ بالله بالسميع الأليم من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم من اللموال والنفس واستمرار ومشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع أولئك عليهم صلواتهم ورحمة وأولئك هم المختلون صدا اللہ مولان نظیم حضرات مجھ سے پہلے صبح سے لے کر اب الگ بہت دلک علماء آب سے علماء گراموں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جن میں ہمارے نامور پر مبل اور اہل علم پہل تحقیق شامل اس آخری نشست میں جب میں چلتا گاؤں میں پہنچا تو حضرت مولانا محمد اعظم صاحب خطاب فرمائے ان کے بعد بھائی دوست مولانا حافظ عبد اللہ صاحب اور ان کے بعد مولانا آباد رحمان صاحب نے احکام کیا ان کے بعد میرے دو چھوٹے بچوں نے سربر کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارگاہ نے اپنے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا مجھے یقین ہے کہ میرے یہ بچے جو آج سربراہ گرامی کے صحابہ کی شان میں اپنے محسوم افطار اور جذبات پیش کر رہے تھے اگر کبھی وقت آیا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 اس سے بڑی ہماری تعدت کی بات کیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ان پاک لوگوں کے لیے قبول کر لے جن کے متعلق تولین کے سردار اور تکلین کے امام نے کہا تھا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 فرمایا رب نے ان نگاہوں کو یہ احساس رکھا کہ ان پر جہنم کی آگ ہی حرام کرار نہ دی بلکہ ان آنکھوں کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے <سؤال> اور اللہ ہم جو چودہ سو برف باد آئے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 تیرے محبوب کی بار گاہ میں حاصل ہوتے اور سونے کا ساجگار جب کہتا کہ افراد سات بڑوں کو تو میں نے لے لیا دو چھوٹے ہیں ان کو تم لے جاؤ تو وہ جواب میں کہتی آگا میں نے ان کو اپنے لیے تو نہیں پالا میں نے تو تیرے لیے پالا ہے ہم بھی ہوتے ہم بھی ہوتے دینار یا عورت کی طرح کائنات کے ایمان کے راستوں کو دیکھ رہے ہوتے اور آنے والا آقا اور ہم پوچھ کے پولینڈ کے ساتھ کا حال کیا ہے اور وہ دیناریا کو جواب دینے کی طرح ہم کو بھی جواب دیتا دیناریا نین کا تاجدار تو خیریت سے ہے تیرا بیٹا کٹ گیا ہے تو وہ جواب میں کہتی میں نے اپنے بیٹے کو تو نہیں پوچھا تھا میں نے تو آمینا کے لال کو پوچھا تھا ہم بھی ہو گئے سروڑے گا کے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 وہ کون تھے ان کو کیا احساس ملا انہیں کیا مرتبہ بلند ملا ان کی کیا شان تھی کہ جن کی بے تراری کو دیکھ کے تعینات کا امام بے ترار ہو جایا کرتا تھا جن کی محبت میں سر بڑے کونین کی آنکھوں میں آنسو آنکھ اتر آیا کرتے تھے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 نبی کے صحابہ کو نہ دیکھا تو کیا ہوا نبی کے صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو منتقل کر لو میں قیامت تو تمہیں نبی کے صحابہ کی میتھ